والسلام وسلم یا حبیب اللہ و والسلام علیہ یا شفیع المذنبین صلاحت والسلام سلام یا خاتم الانبیاء والمرسلین ولی آلک صحاب اجمعین محترم حضرات آج کی یہ محفل گیارہویں شریف ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس مہینے میں حضور سیدنا غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جی لانی غو سے سمدانی محبوبِ سبحانی رضی اللہ تعالی انہوں کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں ہمیں بہت سے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں اور ہمارے گھروں میں ہماری بزرگ خواتین بھی موجود ہیں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان حضرات کو اور ان بزرگ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے بلکہ نہ صرف یہ آپ اور ہم نے ان کی زبانوں سے بارہا یہ سنا ہوگا کہ یہ گیارہویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے بارہویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ کنڈوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ معمول اور ہمارا یہ طریقہ اور ہماری ان مہینوں میں اس عنوان اور اس حوالے سے یہ محفل منعقد کرنا اور اس میں اس طرح سے اللہ کے ان مقدس بندوں کا اور اللہ کے ان محبوب بندوں کا ذکر کرنا اور ان کو خصوصیت کے ساتھ ان کے ان ایام میں یاد کرنا جو ہے یہ بڑا پرانا طریقہ بڑا پرانا معمول رہا ہے یہ کوئی آج کی ہی بات نہیں ہے یہ محفلیں جو ہیں صرف اسی زمانے ہی میں منعقد نہیں کی گئی اور نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ ایک عرصے دراز سے الحمد مسلمان جو ہیں وہ اس حوالے سے محفلیں منعقد کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان نفوس قدسیہ کا چرچا ان کا ذکر کرتے اور سنتے اور سناتے ہوئے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا یاد دہانے کے لیے اور دوبارہ جو ہے یاد تازہ کرنے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ارض کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سنو خبردار آگاہ ہو جاؤ یہ سب اس لفظ اعلیٰ کا ترجمہ ہے سنو جیسا کہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کسی کو جب تنبیہ کرنا اور کسی کو اپنی طرف جب متوجہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سنو یا ہم کہتے ہیں کہ سنتے ہو یا کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ یا کسی موقع پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے خبردار تو یہ سارے ترجمے اور یہ سارے مفہوم اسی لفظ علا کے اندر موجود ہیں اور یہ بات اس اس وقت کی جاتی ہے اس طرح کا جملہ اور اس طرح کا کلمہ اس وقت ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اہم بات بتلانا مقصود ہوتی ہے مخاطب کو ہمیں جب ہے اہم بات سے اس کو روشناس کرانا متعارف کرانا مقصود ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ تمام کلمات جو ہیں ان میں سے استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آگے جو بات بیان فرمائی ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے ایسا کلمہ استعمال فرمایا کہ تاکہ جو ہے توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اور بڑے انہمان کے ساتھ جو ہے اس بات کو سنا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے کیونکہ اس کے بعد جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقدس بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے مقام اور ان کی رفعت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ایسا کلمہ استعمال فرمایا تاکہ اس کے بندے پورے طور پر متوجہ ہو کر اس کے محبوب بندوں کا ذکر سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دل میں اس کو جگا دیں فرمایا کہ ان نہ اولیا اب بے شک اللہ کے دوست کون ہیں وہ اور ان کی شان کیا ہے فرم لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ولا ہوں اور نہ ہی جو وہ رنج کرتے ہیں نہ انہیں رنج ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے فرم الدین آمنوا و یتقون یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری لب البشرا فل حیاتِ دنیا و فلاس رحت ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور بشارت ہے لا تبدیل علیہ کلیمات اللہ اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہیں ولا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے لال احول فوز العظیم یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی کامرانی ہے اس آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا ذکر فرمایا اپنے محبوب بندوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ دو باتوں کا بڑے نمایاں طور پر ذکر فرمایا ایک تو فرمایا کہ لا خوف نال یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور دوسری بات فرمایا کہ ولامیہ سنون انہیں کوئی جو ہے رنج نہیں ہوتا ہے اور جو ہے انہیں کوئی جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ غم نہیں ہوتا ہے مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ خوف کیا ہے اور حزن کیا ہے اور یہ کن کو ہوتا ہے اور کن کو نہیں ہوتا بس یہ دو باتیں اور اس متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے تو خوف جو ہے یہ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کوئی ایسی بات جو پیش آنے والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑا دل پر تقتر اور دل پر ایک قسم کا ڈر سا پیدا پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں یہ بات پیدا ہوگی اس وقت کیا بنے گا اس وقت کیا حال ہوگا تو اس کو کہا اس کو خوف اس سے جو ہے وہ خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے یعنی آنے والے زمانے میں کوئی ایسی ہیبت ناک اور ایسی جو ہے خوفناک بات پیش آنے والی ہوتی ہے تو دل پر جو ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک قسم کا انسان کو ڈر لگا رہتا ہے تو مستقبل میں آنے والے اور مستقبل میں پیش آنے والے ایسے امور کو کہ جس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے انسان کے دل پر اور دماغ پر اور ذہن پر جو ہے اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خوف اور رنج ایسی بات کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں پیش آ چکی مثال کے طور پر خدا نہ ناخواستہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اب جناب انسان جو ہے وہ اس کو سوچ سوچ کر مغموم ہوتا رہتا ہے اس کو رنج پہنچتا رہتا ہے تو یہ حضرت کہا, کہا جاتا ہے یہ حضر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ تو مستقبل کی زندگی میں کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی جو ہے ان کو گزشتہ زمانے میں کسی بات پر جو ہے ان کو جو تکلیف پہنچی تھی اس نہ اس کو ان کو اس کا رج ہوگا تو یہ اللہ کے دوست ان دونوں باتوں سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا خوف اور ڈر جو ہے لاحق نہیں ہوتا ہے کیسی عظیم الشان ہستیاں ہیں یہ اور کیسے مقدس لوگ ہیں یہ اور کیسے متبرک حضرات ہیں یہ کہ آج آپ غور فرمائیں کہ اس دنیا میں یہ کتنی بڑی دنیا ہے اور اس میں کس قدر مخلوقات چاہے جو ہے وہ انسان ہو چاہے جو ہے وہ جانور ہوں وہ حیوانات سے تعلق رکھتے ہوں جمادات سے تعلق رکھتی ہو وہ مخلوق یا جو ہے نباتات سے مت تعلق رکھتی ہو ہر ایک مخلوق جو ہے وہ لرزہ بر ہے اسے خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے اس میں چاہے جو ہے وہ غریب ہو چاہے جو ہے وہ امیر ہو چاہے جو ہے وہ مملوک ہو اور چاہے جو ہے وہ حکمراں ہوں چاہے جو ہے وہ ریا ہر ایک جو ہے خوف سے دوچار ہے آپ ذرا اس دنیا میں دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوق موجود ہے اور کیسی کیسی طاقتور مخلوق موجود ہے کس شان کی جو ہے مخلوق موجود ہے لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ مخلوق خوف سے بے نیاد نہیں ہوگی ہر ایک کو کسی نہ کسی کا خوف جو ہے وہ تاری رہتا ہی ہے کسی وقت جو ہے وہ خوف سے بے نیاز نہیں چاہے جو ہے وہ آسمان کی مخلوق ہو خواب ہو زمین کی مخلوق ہو غرض یہ کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ کہ جو یہ کہہ سکے آپ اس کو کہ وہ خوف سے بے نیاز ہے یا اس کو رنج نہیں ہوا یا رنج نہیں ہوگا یہ زمین پر بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بلند بالا پھیلے ہوئے پہاڑ اگر آپ اس پر بھی غور کریں یہ ان کو بھی جو ہے خوف تاری ہے یہ بھی خوف سے بے نیاد نہیں ہے ان کو بھی اس بات کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے اور یہ بھی اپنے جو ہے حال سے یہ جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سنگ تراش آ کر ان کو تراش نہ دے ان کو کوئی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے نہ کر دے آپ دیکھیں زمین پر کس قدر جو ہے مخلوق موجود ہے ان میں سے مثال کے طور پر آپ جو ہے حیوانات کو لے لیں آپ جو ہے جو ہے نباتات کو لے لیں کہ ان کو بھی خوف لائے یہ بھی خوف سے بے نیاز نہیں یہ بڑے بڑے درخت ہرے بھرے سر سبز و شاداب اور ان کے ان کے پھل اور پھول اور یہ مہکتے ہوئے جو ہے ان کے پھول ہے کس قدر جو ہے الشان منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کسی حیثیت سے خوف لاحق ہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کلاڑی لا کر ان کو جو ہے کاٹ نہ دے اور اس طرح سے جو ہے یہ ایندھن نہ بن جائیں یا کھلا چیز نہ بن چوپا کو دیکھیں ان کو بھی خوف اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ آپ سے بتک کر بھاگتا ہے عام طور پر یہ کیا ہے اس کو بھی خوف ہے کہ کہیں یہ پکڑ کر مجھے جو ہے قید میں نہ ڈال دے کہیں پکڑ کر مجھے یہ سبا نہ کر دے غرض یہ کہ کوئی مخلوق ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ بے خوف ہے قربان چاہیے نفوس قدسیہ کے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا علیہم انہیں کوئی خوف نہیں تو مستقبل کی زندگی میں اور نہ ہی جو ہے مادے کی زندگی میں انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ رنج نہیں ہوتا ہے یہ کیسے مقدس لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک بتالا خوف سے اور رنج سے جو ہے بے نیاز قرار دیتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کہ آخر ان کو جو ہے خوف اور ان کو جو ہے رنج کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بھی بات آپ سمجھ لیں اور یہ ایک اہم جو ہے مسئلہ بھی ہے وہ اس لیے کہ آپ اور فرمائیں کہ آخر ڈر اور خوف جو ہے کیوں ہوتا ہے خوف اور ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ اللہ کے یہ بندے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں اس لیے کہ خوف اور ڈر کا اسی سے تعلق ہے یہ علم و نفس کا بھی مسئلہ ہے یہ ایک, ایک نفسیاتی بات بھی ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ مخلوق کہ جو کمزور ہوگی اور اس کے مقابل طاقتور ہوگا تو جناب وہ کمزور مخلوق خوف بھی کرے گی اس کو خوف بھی لاحق ہوگا اور اس کو کو ڈر اور رنج بھی لاحق ہوگا تو ان نفوسِ قدسیہ کو جن کے بارے میں اللہ تبارک بالا یہ بیان فرمائے کہ ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا تو اسی لیے نہیں ہوتا کہ یہ نفوس قدسیہ جب اللہ کے محبوب بندے ہو گئے اور اللہ کے یہ دوست بن گئے اور اللہ کے یہ محبوب ہو گئے اور یہ مخلوق میں جب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے لگے اور اللہ تبارک بالی کے ڈر اور خوف سے انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری اور ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری نے جگہ کر لی اور یہ متقی اور پرہیزگار بن کر جب یہ اللہ کے دوست بن گئے تو سب سے زیادہ اللہ سے یہی ڈرنے لگے تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق سے ڈرتے جی ہیں, ہیں اور مخلوقات میں کسی سے جو ہے یہ نہیں ڈرتے اور کسی سے ان کو جو ہے کسی قسم کا ڈر اور خوف لاحق نہیں ہوتا ہے اب آپ کو بتلاؤ کہ یہ آیا کمزور ہے کہ طاقت پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ یہ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ان سے زیادہ کوئی جو ہے طاقتور نہیں ہے سب سے زیادہ طاقتور یہی ہے اور وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ دیکھیے یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ کلام تو زبان تو اللہ رب العزت کے محبوب کی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی ہوتی ہے لیکن کلام من جانب اللہ ہوتا ہے یعنی بغیر حضرت کلام علقا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی جو ہے اپنی زبان سے اس کو بیان فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی یہ ہے فرمائے کہ من آدالی فقط آدن تو جو میرے ولی سے بیر رکھے اور جو میرے ولی سے بغض رکھے جو میرے ولی سے حسد رکھے کینہ رکھے اور جو میرے ولی سے اور میرے محبوب سے دشمنی رکھے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اس ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں آپ غور فرمائیں کہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو اللہ سے لڑائی کی طاقت رکھتا ہو اللہ سے کوئی مقابلے کی قوت رکھتا ہو اتنا چری اور اتنا دلیز اور بہادر ہو کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر سکے کون ہو سکتا ہے تو بتلائیے کہ جن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدافعات فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جو ہے جناب لڑے تو پھر ان سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے یعنی جب اللہ تبارک بتالا ان کا حامی و ناصر اور ان کا مددگار ہو اور ان کی طرف سے جو ہے اس سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے آج اگر کسی کے ساتھ کوئی طاقتور شریک ہو جائے کوئی بڑا پاور والا فل پاور آدمی جو ہے یا پارسی اس کا, اس کا ساتھ دینے لگے تو آپ دیکھیں کہ اس کے زمین پر پاؤں نہیں جمتے اس کے زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے ہیں اور وہ جناب بڑے فخر سے جناب کہتا ہے کہ میرا تو فلاں حامی ہے میرے ساتھ تو فلاں پارٹی ہے میرے ساتھ تو جو ہے فلاں جو ہے وہ جناب وہ شخص ہے تو اب جناب یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے اس کے سامنے کوئی نہیں آتا اس سے ڈرنے لگتے ہیں لوگ تو یہ تو جو ہے یعنی ایک معمولی شخص کا معاملہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا حامی اور جن کا معین ہو جن کا مددگار ہو تو پھر جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور پھر وہ جو اللہ کے دوست کہلائیں اللہ تعالی ان کو اپنا محبوب قرار دے تو ان سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہا ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے وہ یہ کہ دیکھیے اللہ تبارک نے کیا اشاعت فرمایا یہ بھی حدیث قدسی ہے فرمایا کہ میرا بندہ برابر میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے بارہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے میرا اور جو ہے وہ حاصل کرتا ہے نوافل پڑھ پڑھ کر نوافل کے ذریعے سے وہ میرے نزدیک آزا اور ان کے بدن کے ان جو ہے جوارے میں وہ طاقت اور وہ عطا فرما دیتا ہے کہ پھر جو ہے وہ افعال دیکھ کر اللہ کی جلبہ کی اس اس کی کی کری اور نمایاں ہو جاتی ہے آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو وہ اس ایسے ہی ہو گیا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر اور بڑا اور طاقت عطا فرمانے والا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی ان کے آزاد کو یہ قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے تو پھر دیکھنے میں تو ان کے آزاد ہوتے ہیں لیکن ان میں جلوہ کری جو ہے وہ شان الہی کی ہوا کرتی ہے تو اس لیے جو ہے ان سے پھر ایسی باتیں اور ایسے کام اور ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں کہ وہاں عقل جو ہے متحیر ہو جاتی ہے عقل جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے عقل جو ہے وہاں پر آجز ہو جاتی ہے اور عقل جو ہے ان معاملات کو اور ان کے افعال کو سمجھنے سے جو ہے بالکل آجز اور بے بس جو ہے نظر آتی ہے اور بات بھی صحیح ہے اس لیے کہ اگر عقل میں یہ باتیں آنے لگ جائیں تو پھر جو ہے وہ بات تو خاص نہ رہی اس لیے کہ عام آدمی سے اگر کوئی کام شادل ہوتا ہے تو عقل وہاں متحجر نہیں ہوتی اس لیے کہ عقل اس کا احاطہ کر لیتی ہے عقل اس اس کو سمجھ لیتی ہے عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے لیکن ان نفوسِ قدسیہ سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ چونکہ ایسے ہوتے ہیں کہ عام انسانوں کے بچ کے نہیں ہوتے ہیں. عام انسانوں سے ان جیسے کاموں کا سدور نہیں ہو سکتا تو لہذا عقل جو ہے وہاں پر بے بس ہو جاتی ہے اور عقل جو ہے وہاں پر طلبازیاں کھانے لگتی ہیں لیکن عقل جو ہے اس وہ ان باتوں کو مانے یا نہ مانے ہم مسلمان ایسے موقع پر جو ہے یہی کہتے ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے یہ پکارتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ عقل میں یہ باتیں آئیں یا نہ آئیں لیکن ہمارا ایمان اس پر ضرور ہے کہ یہ بات حق ہے اور اللہ کے ان نیک بندوں اور اللہ کے ان محبوب بندوں سے ان افعال کا اور ایسے کاموں کا ہونا جو ہے وہ بالکل حق ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ قوت اور یہ طاقت عطا فرما دی تو پھر بظاہر اعظہ ان کے لیکن طاقت ان کو من جانب اللہ حاصل ہو گئی زبان ان کی لیکن کلام جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے اور ان کی زبان میں وہ تاثیر اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے اسی لیے جو ہے ڈاکٹر اقبال بھی یہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ عبد دیگر اب دو چیزیں دکھ کہ ایک عام بندہ جو ہے اس کا معاملہ ایک الگ تھلک ہے اس کی حیثیت بالکل الگ ہے لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ قرار دے یعنی اپنا دوست اور اپنا محبوب قرار دے تو پھر جو ہے وہ عام بندہ نہیں رہتا ہے وہ عام عبد نہیں رہتا ہے بلکہ پھر وہ خاص عبد بن جاتا ہے وہ مقدس عبد ہو جاتا ہے تو اللہ کے ان ولیوں کی اور اللہ کے ان محبوب بندوں کی شان یہی جی ہے اب میں آپ کو بتلا ہوں اور اب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو جو ہے یعنی خوف اور ڈر کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مخلوق میں سب سے طاقتور ہوتے ہیں جب یہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر ساری مخلوق ان سے ڈرنے لگتی ہے اور یہ کیسے طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی شان کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایک دو واقعہ آرس کر کر سمجھانے کی کوشش کروں گا تفصیل کا تو وقت نہیں ہے تفصیل گفتگو تو انشاءاللہ میں جمعے کے بیان میں کروں گا یہاں جو ہے مختصر طور پر مجھے عرض کرنا ہے اور یہ بتلانا کہ دیکھیے کیسے طاقتور یہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کیسے خطرناک چیز ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری خادم ہے ہم اس سے اپنی خدمت لیتے ہیں اس پر کھانا پکاتے ہیں اپنی ضروریات کی اشیاء تیار کرتے ہیں لیکن اگر یہ بے بس ہو جائے है? اور جناب جو ہے یہ اس قدر شدید ہو جائے کہ جہاں ہمارا اس پر قابو نہ رہے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں سب جانتے ہیں کہ پھر یہ کیسا نقصان برپا کرتی ہے اور کیسی ہلاکت خیزیاں جو ہے یہ قائم کرتی ہے آپ یہ بھی ایک مخلوق ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے یعنی جب یہ بھڑک اٹھتی ہے تو کس طرح سے اس کا خوف اور ڈر جو ہے وہ تاریخ ہو جاتا ہے سب جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ اور یہ تاریخ میں بھی موجود ہے سیرت میں بھی موجود سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے آپ ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یمن میں ایک شخص گزرا ہے اسود بن قیس اس نے نبوت کا چھوٹا دعویٰ کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے کسی بھی اعتبار سے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے وہ دجال ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ جو بڑے محتی کبیر گزرے ہیں اور حافظ الحدیث گزرے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے اور اس کو تحطیک کرنے کے لیے یہ تشریف لے گئے وہاں یہ گرفتار ہو گئے اور اسود بن کیس نے آگ جلوائی جب آگ بھڑک اٹھی تو ان کو پکڑ کر اس آگ میں دلوا دیا گیا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی بڑے ولی کامل تھے اور اللہ کے یہ بڑے مقدس اور محبوب بندے تھے یہ بدبخت یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ کے خوف سے اور آگ کے ڈر سے یہ میرا مقابلہ ترک کر دیں گے اور یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کو بہت ڈرایا سامنے لا کر آگ کے کھڑا کر دیا کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے اگر تم اپنے ارادوں سے بعد آ جاؤ تو تمہیں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا ورنہ دوسرا راستہ یہی ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس قسم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا آگ سامنے شولے مار رہی ہے لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ پر زرزہ برابر بھی ڈر اور خوف کے آثار جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ کو جیسی آگ میں ڈالا جاتا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ آگ کے اردگرد آگ کے اندر ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹہل رہے ہیں اور صحیح صالح جب آگ سے نگلتے ہیں یعنی ان کے بطن کو تو کیا ان کے کپڑے تک کو آگ نے نہیں جلایا اور جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مہم سے کامیاب ہو کر جب پہنچے ہیں تو حضرت سیدنا خلیفہ دویم امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر یمن میں مارے مارکے پر تشریب لے گئے ہیں یمن میں کا پیش آیا ہے اور حضرت سیدنا عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے جیسے وہاں پہنچتے ہیں حضرت سیدنا عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اللہ کے رسول کی امت میں ایسا شخص جو ہے وہ دکھایا اور مجھے اللہ کے رسول کی امت میں ایسے شخص کو دیکھنا نصیب ہوا کہ جو حضرت جس نے حضرت ابراہیم السلام کی سنت کو تازہ کیا تو آپ دیکھیں یہ ہے ان کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو طاقت اور قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی رفعت شان کہ وہ یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یہی وجہ ہے کہ جب یہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو ساری مخلوق ان سے ڈرنے لگتی ہے خود حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ واقعات فرمائے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں تو کیسے جو ہے اس کا مظاہرہ ہوا حضرت سیدنا سیدن عمران خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک پہاڑ سے آگ نمودار ہو گئی اب بھی آپ سنتے رہتے ہیں کتنے واقعات رونما ہو چکے ہیں آتش وشاہ جب پھٹتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے تو یہ کوئی آ... نئی بات نہیں ہے حضرت سیدن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عہد مبارک میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا پہاڑی سے آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور جناب آگ نے جو تیزی سے بڑھنا شروع کیا ہے تو قرب و جوار کی آبادی کو نقصان پہنچاتی چلی آ رہی اب اس وقت تو یہ سارے انتظامات نہیں تھے کہ جو آج کے دور میں لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو ان کے یہ انتظامات ہیں اس قسم کی ناگہانی آفت کے سامنے بالکل جو ہیں وہ تارے عنقبو ثابت ہوتے ہیں حضرت سیدرہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو آپ تشریف لے جاتے ہیں کوئی جاہو لشکر ساتھ نہیں ہے کوئی جو ہے فائر بریگیڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے کسی قسم کی جو آج ماتی باتیں چیزیں موجود ہیں اس قسم کا وہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا اس دور میں حضرت سیدرہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ آگ پہاڑی سے جو ہے جناب بڑھتی چلی آ رہی ہے تو آپ نے وہاں تشریف لے جا کر یہی ارشاد فرمایا کہ اے آگ تو کیا کر رہی ہے اللہ کے بندوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے اور جیسے کہ ہم اور آپ کسی جو انسان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ جس طرف سے آگ بڑھتی چلی آ رہی تھی اس آگ سے آپ اس طرح سے جو ہے خطاب فرما رہے ہیں آپ کا یہ خطاب فرمانا ہوتا ہے حوایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے آگ کو اس طرح سے مخاطب فرمایا وہ آگ جہاں سے نمودار ہوئی تھی پہاڑی میں وہیں جا کر جو ختم ہو گئی تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ کری ان حضرات اور ان نفوذ قدسیہ کے آزا سے کہ یہ پھر ایسے طاقتور بن جاتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ کسی مخلوق سے نہیں رکھتے ہر مخلوق جائے ان سے ڈرہ کرتی ہے انہیں نفوذ قدسیہ میں اور ان نفوس قدسیہ کے سرخیل یعنی حضرات اولیاء کرام ان میں حضور صدن غوس عدم ردی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو بڑی بلند اور رفیع شان کے مالک جو سر خیل اولیا ہیں جو تاج الاولیاء ہیں جو سراج الاولیاء ہیں تو ان کی شان بھی عجیب و غریب ہے وہ لوگ ان کو ایسی محبوب زبانی نہیں کہتے لوگ ان کو ایسی غوث سمجھانی نہیں فرم کہتے ہیں لوگ ان کے ایسے ہی گرویدہ نہیں لوگ جو ہیں ان کو ایسے ہی نہیں مانتے صدیاں گزر گئی ہیں اور گزر جائیں گے. لیکن ان کے عقیدت من اور ان کے ماننے والے اسی طرح سے وابستہ رہے ہیں اور وابستہ دیامت تک رہتے چلے جائیں گے حضور سیدنا بوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں میں تو صرف ان کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اور ان کی رفات کا جلوا آپ اس آپ کے سامنے لانے کے لیے صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور یہ بتلاتا ہوں کہ دیکھیے کیسے یہ اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور جو ان کو یاد کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ اللہ کے متی فرما بردار بندے رہے انہوں نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے اس حوالے سے جب ان سے کوئی وابستہ ہوتا ہے اور ان کی یاد کو اپنے دلوں میں جگہ دیتا ہے اور اس طرح سے پھر ان کی یاد منعقد کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حاضری دیتا ہے تو کس طرح سے ان کی برکتیں اور ان کا فیض ان کو ملتا ہے حضور سیدنا بہت سے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز وضو فرما رہے تھے اسی دوران آپ وضو سے جب فارغ ہوتے ہیں اور اپنے پائے مبارک اپنی کھڑاؤں میں داخل فرماتے ہیں تو این اسی موقع پر آپ کے دوسرے معتقد جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی پاؤں مبارک میں کھڑاؤں داخل کی ہیں اور ان میں سے جو ہے جناب آپ اپنے قدم مبارک نکالتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے کھڑاؤں جو ہے وہ فضا میں جو ہے وہ پھینکتے ہیں اور کھڑاؤں جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں جیسے کہ پرندہ اڑتا ہے اس طرح سے اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضرات میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا لیکن ضرورت کسی کو نہیں ہوئی کہ حضور سے تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرے کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے کیا تھا خیر کچھ دن گزرے 20 یا بائیس یا تیئیس دن گزرے تھے کہ بغداد میں ایک قافلہ آیا جو وہاں سے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا جب یہ قافلہ واپس آیا تو ان قافلے والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے قافلے والوں نے جو ہے جناب ان حضرات کو بتلایا کہ بھائی ہاں خیریت وغیرہ دریافت کی کہ بھائی کیسے سفر گزرا کس طرح سے ہوا قافلے والوں نے کہا کہ جناب ایک موقع پر تو بڑی جو ہے تباہی مچ گئی جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر جب ہم نے قیام کیا تو ڈاکو نے ہمیں جو ہے لوٹنا شروع کر دیا اور ہمارے قافلے کے حضرات کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ان میں سے بات جو تھے وہ جناب ہلاک ہو گئے جب یہ تباہی دیکھ رہے تھے ہم تو ہم میں سے بات نے جو ہے جناب یا, ش... یا شیخ عبد القادری چلانی شی اللہ پڑھنا شروع کر دیا بس یہ پڑھنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ فضا میں وہ ہمیں نظر آئی اور بٹور رہے تھے, ہمارا جو ہے رہے تھے اور اسی وقت جو ہے جناب کڑاؤں آ کر جو ہے ڈاکو کو جو سردار تھا اس کے سر پر پڑنے لگی اتنی پڑی یہاں تک کہ جناب وہ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے جناب دوسرا جو ان کا نائب تھا اس کے جسم پر جو خرام شروع ہوئی تو وہ بھی جو ہے جناب ہلاک ہو گیا جب جب نے یہ دیکھا کہ ان کا سردار ان کا جو ہے نائب ان کا اصل وہ ہو گئے تو ان پر ایسی خوف ان پر ایسی ہیبت تاری ہوئی اور ایسا ڈر مسلط ہوا کہ جناب ہمارا سارا ساز و سامان چھوڑ کر جو ہے وہ جناب غاروں میں جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تو اب بتلائیے اور اپ ذرا غور کریں کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جناب کہاں بغداد اور کہاں جو ہے جناب جنگل اور صحرا کوسوں بھی وہ فاصلے پر اور جناب وہاں پر جو ہے وہ فریاد رسی کریں کون سا جو ہے وائرلیس سسٹم قائم تھا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پر پیغام پہنچایا ظاہر ہے زائرہ کہ یہ چیزیں اس وقت متصور بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ چیزیں اس وقت رہی ہوں گی تو آپ ذرا غور کریں کہ وہاں پر فریاد ہو رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے تصور دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے وہ ایسے موقع پر حضور غوث نوظم رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں وہاں جو ہے فریاد کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے اور یہاں حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنے فریاد، فریادیوں کی فریاد سماعت فرما رہے ہیں یہ ہے اللہ کے ولی کے کان کی شان یہ اللہ کے ولی کے کان کی سماعت اور ان کا سننا کہ دیکھئے کان تو حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں لیکن ان میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا فرما دی گئی کہ ان کے لئے دور اور نزدیک کوئی جو ہے فاصلہ ہجاب نہیں رہا اللہ اور اس میں حیرت اور تعجب کی بات بھی کیا ہے آج آپ کے سامنے مادیت کی ترقی موجود ہے یہاں جو ہے کوئی عقل کی رگ جو ہے وہ نہیں پھڑکتی یہاں جو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آج یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر جو ہے جناب اپنی آواز سنا رہا ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے اور جناب نہ جانا کن کن ذریعوں سے تو اگر روحانیت میں جو کہ جس کا بلان مقام جو ہے مادیت سے کہیں بلند تو بالا ہے اس کے مقام کو تو ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے وہ اگر جو ہے دنیا کے اس کنارے سے اور اس کنارے میں کے درمیان والوں کی اگر باتیں سن لیں تو اس میں جو ہے اعتراض کی کون سی بات باقی رہ جاتی ہے پھر جب اللہ تبارک بتالا یہ فرمائے کہ میں ان کا تہ میں رکھ دیں تو آپ چند دنوں کے بعد جب ان تلوں کا تیل نکالیں گے تو وہ تیل کیسا نکلے گا خوشبودار تیل ہو جائے گا اس سے جو ہے مہک نکلے گی آپ جو ہے یہ عطر لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ موتیا ہے یہ گلاب ہے یہ چمبیلی ہے یہ فلا ہے یہ فلاں ہیں یہ سب کیا ہے اگرچہ یہ تو یعنی یعنی وہ ہے سینٹ ہیں لیکن اصلی اگر تو اصلاً اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں اصلی جو عطر بناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کس طرح سے جو ہے جناب وہ عطر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو چند دنوں کے لیے اگر تل جناب آپ گلاب میں رکھ دیں تو جناب گلو, گلاب کی جو خوشبو ہے اور گلاب کا جو اثر ہے وہ ان تلوں میں آ جاتا ہے اور جب ان تلوں کا تیل بچوڑا جاتا ہے تو جناب بہترین قسم کا جو ہے وہ ادھر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو ذرا دیکھیں کہ چند دنوں کے لیے تلوں نے گلاب کی صحبت پائی تو جناب اپنے اندر ان, ان, انہوں نے گلاب کے اثر کو اور گلاب نے اپنا فیض اور اپنا اثر جو ہے وہ تلوں کے اندر رکھ دیا اور تلوں نے اپنے اندر اس کو جس کر لیا دوسری مثال میں ٹھنڈا ہوتا, ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو آگ کی بٹی میں رکھ دیں آپ تو پھر جو ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہی لوہا جو ٹھنڈا تھا کالا تھا آگ کی بھٹی میں جب اسے رکھا تو جناب بالکل جو ہے سرخ ہو گیا اس کا رنگ بھی بدل گیا اور جناب اس کا حال بھی بدل گیا اب اگر وہی لوہا اگر آپ ہاتھ میں تھامیں گے تو کیا حشر ہوگا آپ کے ہاتھ کو جلا کر رکھ دے گا یہ کیوں ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ آگ کی بھٹی میں اس کو ڈال دیا گیا تھا. تو اب اس کو آپ نہ تو آگ کہہ کہ, کہ سکتے ہیں کہ آگ ہے ہی نہیں وہ لیکن کام سارے وہی آگ کے کر رہا ہے کہ جو کام آگ کا ہے جلانا وہی کام جو ہے وہ لوہا بھی کر رہا ہے اگر اس لوہے کو کہ جو بھنٹی میں رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ کو جلا دے گا لیکن آپ اس کو آگ نہیں کہتے تو چند گھنٹے کے لیے یا چند سات کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے جب ہم ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کریں تو ان کے اندر تو یہ اثر آ جائے تو یہ قدسیہ جو عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و مطالعہ اگر ان کو اپنی قوت اور اپنی طاقت کا مظہر بنا دے اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کی جلوا گری کی شان ان کے اندر پیدا فرما دے تو پھر اس میں تعجب کی اور حیرت کی کون سی بات ہے یا تو پھر یہ آپ کہیں گے تو اب آپ یہیں سے سمجھ لیں میں مضمون کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ مضمون جو ہے پھیل پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں بہت بات سے بات نکلنا چاہتی ہے اور مضمون جو ہے وہ سامنے جو ہے جناب بکھرنا چاہتا ہے لیکن میں اس کو بند کر رہا ہوں تو دیکھیے اب یہیں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ کہ جو ان نفوس قدسیہ کی عظمت اور ان کی شان کے منکر ہیں اور ان کی کرامات کے منکر ہیں تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ بھائی جن کے لیے لوہا اگر بھٹی میں چلا جاتا ہے تو آپ جو ہے جناب اس سے اسی طرح سے ڈرنے لگتے ہیں اور آپ اس سے سے اسی طرح سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ آگ سے خوف زدہ ہوتے ہیں آگ کے قریب نہیں جاتے آگ کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اسی طرح سے آپ اس لوہے کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں اور پھر یہ کہ آپ اس کو آگ بھی نہیں کہتے تو کیا لوہا جو ہے وہ اللہ کے ان بندوں سے زیادہ جو ہے وہ جناب فیض لینے والا ہے تو کیا آپ جو ہے وہ لوہے کو زیادہ فیض پہنچانے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں سے زیادہ کون جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون جو ہے اپنا فیض اور اپنی برکت اور اپنی رحمت اور اپنی کرم نوازی سے جو ہے وہ نواز سکتا ہے کون اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا فیض عطا کرے کوئی نہیں تو یہ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ تو اتنا بھی نہیں سمجھتے یہ تو اتنا بھی نہیں مانتے کہ دل جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے اگر پھول کی آگوش میں رہ جاتا ہے تو جناب اس کے اثر کو تو کہتے ہیں مان لیتے کہ دل میں پھول کا جو ہے وہ اثر آ گیا ہے لیکن اللہ کے یہ محبوب بندے جب عبادت اور ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی فکر میں اور اللہ کی محبت کی آگ میں جب اپنے آپ کو جو ہے یہ فنا کر دیتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے جب یہ مرتبے اور یہ درجات حاصل ہو تو اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح سے کہ اس لوہے کو آپ آگ نہیں کہتے ہیں اور اس لیے کہ وہ لوہا ہے لیکن چند عرصے کے لیے جو ہے وہ آگ کی بٹی میں جو ہے جناب داخل کر دیا گیا تھا تو اس لیے اس لیے جو اس کے انتر آگ کے اثرات پیدا ہو گئے اس کو آگ بھی نہیں کہا جا رہا اسی طرح سے بلا تشبی و تم اللہ کے یہ محبوب بندے وہ ہیں کہ اور اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ خاصان خدا خدا نہ لیکن سے خدا جدا نا پاشند کہ خاصان خدا خدا نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ خدا سے جدا نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کی یہ شان ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ ان کو کوئی خوف اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالی ان کو بنا دیتا ہے اور جب یہ اپنے دلوں میں اللہ کی یاد بسا لیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو مخلوق میں کسی کا کھٹکا نہیں ہوتا ہے آج ہمارا جو یہ حال ہے کہ جناب آج ہم چھپکلی سے بھی ڈر جاتے ہیں نا اگر جو ہے یہاں کوئی چویا نکل آئے یا کوئی چوہا آ جائے تو ہر ایک اپنی سے جو جناب وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا ایک بلی کا بچہ بھی آ جائے تو فوراً ہم ڈر کر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے یہ حال ہمارا کیوں ہے یہ ایس ایسی حالت ہماری کیوں ہو گئی کہ ہم معمولی مخلوق سے بھی ڈر جاتے ہیں یہ حالت اس لیے ہو گئی کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف رخصت ہو گیا اللہ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے یا پھر اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی جیسے اللہ تبارک وطالعہ سے ڈرنا چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے نہیں پا رہے ہیں آج بدقسمتی سے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو آج ہم پر طرح طرح کے خوف جو مسلط ہیں آج ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹے ہوئے خوف سے جو ہے بے خوف نہیں رہے ہمیں اپنی اس حالت کا احتساب کرنا چاہیے ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے ہماری ایسا کیوں ہو گیا ہے آج اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو تو ادھر جب مسجد سے مؤذن کی صدا اللہ وقت پر بلند ہو اور اللہ کا خوف ہمارے اگر دلوں میں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو ہیں وہ جناب مؤذم کی سرا ہمیں جو پکار کر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف آؤ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے قلم جو ہے وہ اس طرف نہیں اٹھیں آج ہم جو ہیں جناب یہ سدائیں سن کر پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں یا ہمارے کان ہی نہیں تھے یا ہماری سماعت ہی نہیں تھی یا ہم سن ہی نہیں رہتے یہ ساری وجہ یہی ہے کہ آج ہم سے خوف جو تھا اللہ کا وہ رخصت ہو گیا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے دلوں میں وہ ڈر نہیں رہا اسی لیے آج ہم سے طرح طرح کے معاشیات آ... کے معاملات فسق و فجور کے معاملات اللہ کی نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم خوف سے بے نیاز ہو چکے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور سچے اور خلوص جذبے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف سے جس طرح سے اب ہم جو ہیں دور ہو چکے ہیں ہم اللہ کے خوف کو اور اللہ کے ڈر کو سب سے زیادہ اپنے دلوں میں راسب کریں گے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیرا کریں گے ہم ڈریں گے تو اللہ سے اور ہم جو ہے ڈر اور خوف اگر محسوس کریں گے تو اللہ کا اور کسی کا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ڈر کے علاوہ ہم کسی ڈر سے گھبرائیں گے نہیں فکر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک مطالعہ ہمارا حامی اور ہمارا ناصر جس طرح سے کہ وہ اپنے ان محبوب بندوں کا ہوا ہے اور ہے اسی طرح سے ہمارا بھی ہوگا اور اللہ کی مدد اللہ کی عنایت اور اللہ کی کرم نوازی ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا ان اللہ رب العالمین